اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے کے بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہر ہے کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے